بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے طاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا طاہا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 یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے الرحمن على العرش استوى یعنی رحمان جو عرش پر جلوہ افروز ہوا لہ ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى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 اللہ, لا الہ الا ہوا الاسماء اللہ وہ مبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سب نام اچھے ہیں وَهَلْ أتاك حدیث موسی اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ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 اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنے جوتے اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو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 فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَا تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور اے موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے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 تما تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ یک یق سانپ بن کر دوڑنے لگا خود سن دو فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے يدكَ جناحك تخرج من غير سوء اخرى اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو کہ وہ کسی ایب اور بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے لینو ری کمن تاکہ ہم تمہیں اپنے بڑے بڑے نشان دکھائے تم فراؤن کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے رب لي صدري کہا اے میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور یہ میرا کام آسان کر دے وحل العقدتا من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے یفقہ قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں وجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقدر فرما حارون اخی یعنی میرے بھائی حارون کو اشدد به ازری اس سے میری کمر کو مضبوط رکھ رکھری خوفی اور اسے میرے کام میں شریک فرما سب تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں كَثِيرًا اور تجھے کثرت سے یاد کریں کرے تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے اوتيت يا موسا فرمایا موسا تمہاری دعا قبول کی گئی اول قد من کا مر اخرا اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا نمکھ جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے محبت علا وہ یہ تھا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 نف مدین جی تال قدری موس جب تمہاری بہن وہاں گئی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 دونوں فراؤن کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے لہ ل اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے خوف عی افرو پال اوی اقو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے کو اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا ہوں دیکھتا ہوں پکولا ان معنا بنی اسرولا والا تو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 قد ان على من كذب ہماری طرف یہ وہی آئی ہے کہ جو جھٹلائے لائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے کمایا موسا درز موسا اور ہارون فراؤن کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسا تمہارا پروردگار کون ہے قال ربنا كل شيء ثم کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل صورت بخشی پھر راہ دکھائی قال فما کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا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 جل لسل ول م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 کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں منها ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم اخرى اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ نکالیں گے وَلَقَدْ كُلَّهَا فَكَذَّبَ اور ہم نے فراؤ کو اپنی سب نشانیاں دکھائی مگر وہ تکزیب اور انکار ہی کرتا رہا جن مین موسا کہنے لگا کہ موسا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو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 اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس نے کہا کہ آپ کے لئے یوم الزینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس روز دن چڑھے اکٹھا ہو جائیں فتول في العون فجمع كيده ثم اتى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 وہ رہا راز رہا زمین ہوں سو تو وہ بہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپ کے چپ کے سرگوشی کرنے لگے کالوں ان ہضنی نس ہرانی اری دن خریج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 فأجمعوا كيدكم ثم مأتوا صفا وقد أفلح اليوم من تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر کتار باندھ کر آؤ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا قالوا يا موسى جادوگر بولے کہ موسا یا تو تم اپنی چیز پہلے ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں موسا نے کہا بلکہ پہلے تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسا کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اس وقت موسا نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا قلنا ہم نے کہا خوف نہ کرو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 کامیاب نہیں ہوگا موسا اس پر جادوگر سجدے میں گر پڑے کہنے لگے کہ ہم موسا اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے اول امن تم لم لَهُ لََ بوكُم النَّذِي عََّمَكُ الصِح فَل أُوقَّعَأَبَكُمْ وَأَجُلَكُمْ مِن خِلَافِي وَلَ أُخَلّبًَاَّكُم في جُدُوعٍ النَّخْلِ وَلَ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 دنیا انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہر ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں لما وما من السحر واللہ خیر ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور اللہ سب سے اچھا ہے اور ہمیشہ اور باقی رہنے والا ہے نہ ملا جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاة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 فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ مَا غَشِيَهُمْ پھر فرون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو سمندر کی موجوں نے ان, ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک دیا یعنی ڈبو دیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا یہ بنی اسراي لقد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى اي <تصفيق> يا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طورات دینے کے لیے تم سے کوہی تور کی دہنی جانے مقرر کی اور تم پر منو سلوہ نازل کیا کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغو فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا غزب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا وَإنِّي لَغفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ صَالِحًا ثُم اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چرے اس کو میں بخش دینے والا ہوں اعجلك عن قومك يا اور اے موسا, تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی قالهم لترضا کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے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 خوش بل بين بني کو بین بنی اس بول کہنے لگے کہ ماں جائے میری ڈاڑی اور سر کے بالوں کو نپا کریے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 بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہوئے نبی لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میرا رب تم کو راکھ بنا کر بکھیر دے گا پھر زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا تو انت جس میں تم کوئی نشے و فراز نہ دیکھو گے یوم جلا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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُونُ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَا اس پر ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی بی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بحیث سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ فی ہلتا یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے لا ولا اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ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 سو so, دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مقصد سے بے راہ ہو گئی پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی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 قَالَ رَبِّ أَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا کال کزالی کا تک کا سنسی کل اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا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 سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ وَأَجَلٌ اور اگر ایک بات تمہاری پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا پول ما بہند پولوشم سی و قبل ف سب اپرا ری لال کا تب پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو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 قبل لقالو لقالو ربنا اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیش کر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تون نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا